اور پھر فرمایا سمم بکمن ام اور یہ جو لوگ تھے جن کا نور بصیرت چھین لیا کفار مکہ جو آگ جلانے والے کے پاس ہی تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان پر مہر لگ گئی مہر کیسے لگی ہے یہاں مہر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ یہ کہا ہے کہ سمم بکمن ام بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں ام اندے ہیں جو ہواس تھے سارے کے سارے بیکار ہو گئے اور اب وہ کسی طرح بھی اسلام کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہے وہ حملہ اور وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے یعنی اب ان کو ہدایت نہیں آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی اور انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ہدایت کے جتنے راستے تھے سب کے سب بند ہو گئے اب یہ فہملہ یرجعون جو ہے نا کہ وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے یہ وہی چیز ہے جو پہلے گزر گئی کہ ختم اللہ علا کُلوبحیم کہ اللہ نے ان کے دلوں پر موہر لکھا دی